اللذین يجتنبون کبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أن تم اجم فی بہتی کم فل تخو سکم ہو جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے کچھ چھوٹے گناہوں کے بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں پلتے ہوئے بچے تھے پس تم لوگ اپنی پاکی نہ بیان کرو وہ شخص سے خوب واقف ہے جو اس سے ڈرتا ہے ان اچھے لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ ان واجبات کو ادا کرتے ہیں جن کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے اور بڑے حرام کاموں سے بھی بچتے ہیں مثلا زنا شراب نوشی سود خوری قتل نفس اور اسی طرح کے دیگر بڑے بڑے حرام کام البتہ ان سے کبھی کبھار بعض چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لمم کا لغوی معنی قلیل صغیر ہے زجاج کا قول ہے کہ لمم وہ گناہ ہے جس کا ارتقاب انسان سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے اور اس پر اصرار نہیں کرتا ہے جمہور اہل علم کے نزدیک اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں ابو رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال و اشارہ کرنا اور دیکھنا بتایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی یہ منقول ہے کہ آدمی گناہ کے قریب جائے پھر توبہ کر لے اس قسم کے چھوٹے گناہوں کے ارتکاب سے آدمی اچھوں کی صف سے نہیں نکل جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے جس کے اندر وہ اپنے ایسے تمام بندوں کو ڈھانک لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت النساء آیت اکتس نے فرمایا ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے باز رہو گے تو ہم ضرور تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور معاف کر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پنجگانہ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب تک آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں تمہارا رب تمہاری کمزوریوں سے اس وقت سے خوب واقف ہے جب اس نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر نیکی کرنے کے جذبے کے ساتھ گناہ کرنے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے جب گناہ کا سبب پایا جائے گا تو تمہاری کشش اس کی طرف بڑھ جائے گی اسی لیے وہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے اور خاص طور پر اپنے ان بندوں کے چھوٹے گناہوں کو جو ہر دم اپنے مولائے حقیقی کی رضا کی طلب میں لگے رہتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی چھوٹا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے اس لیے لوگو تم اپنی پاکی نہ بیان کرو اور یہ نہ کہو کہ ہم تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں اللہ کو تمہارے بیان کیے بغیر خوب معلوم ہے کہ اس سے ڈرنے والا کون ہے احمد مسلم اور ابوداود نے زینب بنتے ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کا نام برا یعنی پاکیزہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی پاکی نہ بیان کرو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ پاکیزہ کون ہے اس کا نام زینب رکھو اور صحیح میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف کی تو آپ نے بار بار فرمایا کہ تمہارا برا ہو تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی اگر کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یوں کہو کہ فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں اور اللہ اس کے حال سے خوب واقف ہے اور میں اللہ کے علم کے ہوتے ہوئے کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ فلاں آدمی ایسا ایسا ہے